الحمد لله الذي هدانا لحظا وما كنا لنهتدي لو لا لو دان الله والسلام والسلام على سيد الرسل وخاطم الأنميان محمد المصطفى وعلى اله واصحابه اجمعين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الله یو نیو لوش کباس وما هو بال وما دواؤ الكافرين إلا إلا في ظلال سبحان ربك رب ليست يما يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ بَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم سل على محمد وعلى آل محمد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 ماب انتہائی قابل صد احترام علماء کرام محترم بزرگوں بھائیوں دوستو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو مجھ سے ہمارے محترم بھائی جناب مولوی شفیق الرحمان صاحب نے یہاں تو ڈھیر میں حاضر ہونے کے لیے وقت دینے کا مطالبہ کیا تو میرے ذہن کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ اتنی کثرت کے ساتھ احباب یہاں جمع ہوں گے خیال تھا بس چند افراد ہوں گے دو چار باتیں سنانے کے بعد اجازت چاہوں گا لیکن آپ اب کا سوک و شوق انتظام تحید و سنت کے ساتھ والا محبت علماء کرام کی سرپرستی نوجوان ورکروں کی کوشش ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میرا دل باف باغ ہو گیا میں سمجھتا ہوں میرے سفر کا حق ادا ہو چکا ہے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں پشتوں میں بیان نہیں کر سکتا میں نے گفتگو کرنی ہے اردو میں یار من ترکی و من ترکی نمے دانم اب میری تسلی کیسے ہوگی کہ آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں نہیں اس کا طریقہ کیا ہے نا آپس میں ہم کوئی فیصلہ کر لیں فیصلہ یہ ہے کہ جو بات میں آپ سے پوچھوں تو آپ نے بڑے جذبے کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے میری تسلی تب ہوگی اگر آپ کا جواب نہ آیا یا جواب کمزور ہوا میں سمجھوں گا میں قبرستان میں بیٹھا ہوں ہمارے اس علاقے کے قبرستان کے مردے نہیں بولتے شاید یہاں توڑھیر کے بولتے ہوں ہمارے علاقے کے مردے نہیں بولتے اور اگر آپ نہ بولے میں کیا سمجھوں گا کہ میں قبرستان میں بیٹھا ہوں اگر آپ کا جواب نہ آیا جو ہمارے پختون بھائی آپ تشریف فرمائے میں پنجاب میں جا کر کہوں گا میں نے توڑ ڈھیر میں قبرستان میں واس کیا تھا یہ فیصلہ ہو گیا اب اگلی بات آپ کے اس قصبے کا ذکر تاریخ کے اندر بڑے انوکھے انداز میں آیا ہے اور واقعہ یہاں حاضر ہو کر اندازہ ہوا کہ تاریخ میں اس قصبے کو ایک منفرد مقام ملنے کے اندر راز کیا ہے میں دعا گو ہوں رب العالمین آپ تمام ساتھیوں کو مزید توحید و سنت کی خدمت کرنے کی تو عطا کتا فرمائے کوئی مشکل گفتگو نہیں کروں گا ایسا نہ ہو کہ آپ میری مشکل بات نہ سمجھ سکیں بات بڑی آسان ہوگی انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان درست رہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایمان ٹھیک رہے آپ احباب کا کیا خیال ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان درست رہنا چاہیے آپ احباب کا خیال ہے کہ ہمارا ایمان ٹھیک رہنا چاہیے پھر ایمان کیسے ٹھیک رہے گا یہ میرا سوال ہے اب اس سوال کا جواب میں نے دینا ہے اپنے بیان کے اندر پہلے آپ تمام احباب میرا سوال سمجھے بھائی مہربانی کرے گفتگو کوئی نہ کرے غیر ضروری طور پر گفتگو سے پرہیز کریں میری طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے بیانات سننے کے آداب پنجاب والوں کو بخوبی آتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ایسا ایسا آپ کو بھی تجربہ ہوتا جائے گا سوال آپ احباب میرا سمجھیں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایمان ٹھیک کیسے رہے گا ہمارا ایمان درست کیسے رہے گا یہ میرا سوال ہے اب جواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا میمانو اب او نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بات کر دیں یہ ایسے بے پیدا کر رہا ہے یستینو اب دن حتا یستین کلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جس وقت تک بندے کا دل ٹھیک نہ ہو جائے ایمان بندے کا تب ٹھیک رہے گا جب بندے کا دل ٹھیک ہو جس بندے کا دل ٹھیک نہیں ہے اس بندے کا ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے دوست نے میری بات سمجھی خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا می مانو اب دل یس تقیم کلبھو ایمان بندے کا تب ٹھیک ہوگا جب بندے کا دل ٹھیک ہو اب دل کے اندر کیا ہے اللہ کے بغیر کسی کو بھی پتا نہیں ہے میرا دل ٹھیک ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کا دل ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں ہے ابرا اللہ کا نام محبت سے لینا دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے علماء سے معذرت کے ساتھ یہ کوئی ذکر بلجار نہیں ہے یہ تو دل کے اندر جو ایمان ہے وہ زبان سے ظاہر کر رہے ہیں میرے دل کا حال آپ نہیں جانتے آپ کے دل کا حال میں نہیں جانتا ہمارے دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے اللہ کے بغیر کسی کو بھی دل کے حال کا پتا نہیں ہے ہم خالی خطیب کی بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں محنت نہیں لگی نا محنت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سے پوچھتے جن کو میاں والی کے ریلوے اسٹیشن پر اتنے پتھر مارے گئے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ لے کا سارا وجود خون سے رنگین ہو گیا لیکن اپنے وجود کو لو لحان کروانا برداشت کیا لیکن حضرت شیخ نے اللہ کریم کی تو کا بیان نہیں چھوڑا اب تو اللہ کا نام محبت سے لیجئے ہم سب کے دلوں کا حال جاننے والا صرف کون ہے اللہ کے بغیر کسی کو بھی دل کے حال کا پتہ نہیں ہے اللہ اللہ باب خیال ایمان تب ٹھیک ہوگا کہ بندے کا دل ٹھیک ہو اور دل کا پتہ تو اللہ کے بغیر کسی کو نہیں ہے یہ میرے سامنے رب اللہ کی لارب کتاب اور سورت کا نام سورت یوسف بارہواں پارا یہاں رب العالمین نے کیا انداز ذکر کیا اللہ اللہ مالک کے کائنات فرماتے ہیں ل ی یوسف باخو احب الاوس با ان لفید لالم بی آیت نمبر آٹھ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے سورت یوسف بارہواں بارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دس بھائی اکٹھے ہو گئے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں رب کی ان کی بات اپنے کلام کے اندر نقل کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہمارا والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے پیار زیادہ کرتا ہے اس کے سگے بھائی بنیامین سے پیار زیادہ کرتا ہے ہمارے ساتھ پیار زیادہ نہیں کرتا وہ نہو اسبا اللہ کی ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں گھر کا نظام ہم نے سنبھالا ہوا ہے سارا کاروبار ہمارے ذمہ ہے لیکن ابا جان ہمارے ساتھ پیار سے ادا نہیں کرتا انا لفی دلال کیا مسئلہ ہے آپ کے سفیکر کا اللہ کے بندوں اتنے سارے مائک لگا دیے ایک مائک ہوتا ایک سپیکر ہوتا بس کام بن جاتا کیا کہیں آپ اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں سپیکر کا کون سا یہ بتاؤ پہلے چیز <تصفح> گاؤں لگے نا آپ بہت سادہ ہیں ان سپیکروں کا کون سا مائی ہے بات کہاں سے شروع کی بس اب سبھی کرو کچھ نہیں کرنا اب آپ میں پھر بات دوہرانے لگا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بندے کا اس وقت ٹھیک ہوگا جب بندے کا دل ٹھیک ہو جائے اور دل کے ٹھیک ہونے کا پتہ اللہ کے بغیر کسی کو نہیں ہے اب اس پر اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ سنانے لگا تھا کہ دل کا حال اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا آپ کا ایمان یہی ہے دل, کے ب... دل کا حال اللہ کے بغیر کوئی نہیں, اب آپ خیال بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو سننا ممکن ہے اگلی ملاقات آپ کی اور میری قیامت کے میدان میں ہو دس بھائی اکٹھے ہو کر آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے والد کا پیار حضرت یوسف کے ساتھ زیادہ ہے اور اس کے سگے بھائی بن یامین کے ساتھ بھی پیار زیادہ ہے گھر کا سارا کاروبار ہم نے سنبھالا ہوا ہے سارا نظام ہم نے سنبھالا ہوا ہے اور محبت حضرت یوسف کے ساتھ زیادہ اب کیا کرنا چاہیے او کو تو یوسف ابھی تو ارزا یخلو لکھم مجھ ہو ما کم ادی کو صالحین حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو اور اگر قتل نہیں کرتے پکڑ کر ایسی جگہ جا کے چھوڑاؤ جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام واپس نہ سکے جب حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہوگا حضرت یوسف کے حصے والا پیار تمہیں مل جائے گا تمہارا معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرو اللہ فرماتے ہیں کا لوگ لگو سو ملکو دل یل تک سیارا ان کن تم فائلی آیت نمبر دس سورت کا نام سورج بارواں بارہ بڑا بھائی کہنے لگا نانا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو ایسا حسین و جمیل قتل کرنے کے قابل نہیں ہے پھر میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کسی کنویں کے جالے میں جا کر رکھا ہو سکتا ہے کوئی آنے جانے والا قافلہ اٹھا کر لے جائے قتل نہ کرو اگر کوئی قافلہ اٹھا کر لے گیا حضرت یوسف نہیں رہے گا اور کام بھی تمہارا بن جائے گا قتل سے بچ جاؤ گی اب آپ نے اللہ کا نام لینا محبت سے اب یہ جو آپس میں بھائی مشورہ کر رہے ہیں اگر ان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہمارا والد حضرت یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہے، اسے ہر چیز کا پتا ہے تو کبھی مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اگر ان نوجوانوں کا عقیدہ ہوتا ہمارا والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ بھی نہ کرتے اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا غیب کا علم رکھنے والا بھی صرف اللہ اور ہر جگہ موجود بھی صرف کون ہے آ حضرت یعقوب علیہ السلام والد کے سامنے اللہ کریم نے فرمایا کہنے لگے کالو یا بانا مالک la ta manna la yusufa maynalahu lanasehuluna ابا جان ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہمارے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے ابا جان آپ کیوں ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے خیر خاں ہیں ہم کوئی دشمن تو نہیں ہے ارسل مانا غدا لہو لحاف نمبر بارہ سورت یوسف اور بارہ بارہ ابا جان آج کا دن تو گزر گیا کل حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دو جنگل میں میوے کھائے گا ورزش کرے گا بھاگے گا دوڑے گا صحت بھی حضرت یوسف کی اچھی ہو جائے گی اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے پہرے دیں گے ہم نگرانی کریں گے حفاظت کریں گے ابا جان حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ تو ڈھیر کے بھائیوں خیال کرنا مضافات سے آنے والے دوستوں خیال کرنا دل کے اندر منصوبہ اور ہے حضرت یعقوب علیہ اسلام سے بیٹے کو جدا کرنے آئے ہیں اور زبان بے باتیں اور کر رہے ہیں زندہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ اسلام بیٹے سامنے کھڑے ہیں لیکن زندہ پیغمبر کو بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ نہیں ہے دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے اگر والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ ہوتا کہ دل کے اندر اور منصوبہ بنا کر آئے ہیں اور زبان سے باتیں اور کر رہے ہیں کبھی اپنے بیٹوں کو ان کے ساتھ روانہ نہ کرتے پھر محبت سے اللہ کا نام لے لیجئے تاکہ ہمارا یہ جواب میرا سوال آپ کا جواب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کیا پتا کیا مت کے میدان میں یہی سوال و جواب نجات کا ذریعہ بن جائے دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے پاکستان والے کہتے ہیں مردوں کو پتا ہے پنجاب میں مولوی صاحب واس کر رہا تھا اس نے کہا پنجاب والوں قبرستان میں جاؤ نا تو قبر کے جو مردہ ہوتا ہے اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہوا کرو لوگوں نے کہا کیوں کہ جب تم قبر کی پاؤں کی طرف سے کھڑے ہوو گے نا تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے اگر سر کی طرف سے کھڑے ہوو گے تو مردے کو گرتےل پھیرنی پڑے گی اندازہ لگا ہائے ہائے اتنا دھوکا حضرت یاقوب علیہ تم اسلام کے سامنے بیٹے کھڑے ہیں ابا جان ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو جنگل کے میوے کھائے گا کھیلے گا ورزش کرے گا ہم پارے دیں گے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت یعقوب علیہ و اسلام فرمانے لگے کال انی لیا سن تد ابوبی بِهِ خا فوئ کو لو سی مو مہن میرے بیٹو مجھے دو قسم کی فکر لاہے کیا پہلی پہلی فکر یہ ہے حضرت یوسف کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی جدائی برداشت کر لوں اور نمبر دو جس جنگل میں تم جایا کرتے ہو شکار کرنے کے لیے اس جنگل میں بھیڑیے بہت رہتے ہیں ایسا نہ ہو تم سے خفلت ہو جائے اور میرے معصوم بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے بھیڑیا آپ کیا کیا بس سارے نہ بولے مہربانی جی شیر با مجھے بش تو نہیں آئے گی یہ بڑا مشکل شیر با شیر نہیں جی بھیڑیا شیر تو شیر مکھ آم مولانا نے وضاحت کی شیر مکھ بھیڑیا جس جنگل میں تم جایا کرتے ہو شکار کرنے کے لیے وہاں شیر رہتے ہیں رہتے ایسا نہ ہو کہ تم سے غفلا تو میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا با جان جانوا یہ بھی کوئی بات ہے کالونا ان سے بو بناس بت اناصر وہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں اگر ہم دس نو جوانوں کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا پھر ہماری جوانی کا کیا فائدہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو باتیں کی حضرت علماء کرام میں تو طالب علم ہوں دو باتیں ایک تو حضرت یوسف کی جدائی برداشت نہیں ہو سکے گی اور نمبر دو ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا جائے انہوں نے بھیڑیے والی بات کا جواب دیا ہم نوجوانوں کے ہوتے ہوئے حضرت یوسو کو بھیڑیا کیسے کھائے گا اور جدائی والی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ جدا کرنے کا تو منصوبہ بنا کے آئے تھے اللہ اللہ دل میں منصوبہ اور ہے مشورہ اور ہے سازش اور ہے زبان پہ بات ہو رہے ہیں لیکن زندہ پیغمبر حضرت علیہ السلام کو بیٹوں کے دل کے حال کا پتہ نہیں ہے دل کا حال جاننے والا صرف اللہ اب میں پھر بات پر آ رہا ہوں آپ کے میں بھی خیر ہوں تو سرد کا لیکن چونکہ جمعہ پنجاب میں پڑھاتا ہوں دورہ تفسیر پنجاب میں پڑھاتا ہوں تو آپ کو بات بتاؤں ہمارے سرد کے اندر گفتگو کرنے کا انداز اور ہے پنجاب کے اندر بیان کا انداز اور ہے یہ میں گفتگو پنجاب کے انداز میں کر رہا ہوں آپ تمام ساتھی میری بات سمجھ رہے ہیں پھر پہلی بات پر آ گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کیا ٹھیک نہ ہو جائے دل اور دل کے ٹھیک ہونے کا کیسے پتا چلے گا دل کا حال تو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا میں نے قرآن کا حوالہ سنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یس تیم کلب او کما کالن بو صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ خیال یہ دیکھنا میری طرف آمنا کلا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل تب ٹھیک ہوگا کہ بندے کی زبان ٹھیک ہو جائے جس بندے کی زبان ٹھیک نہیں ہے اس بندے کا دل بھی ٹھیک نہیں ہے اور جس بندے کا دل ٹھیک نہیں ہے اس بندے کا ایمان بھی ٹھیک نہیں ہے خلاصہ یہ آپ کیا کہتے ہیں تو وہ مشکل ہے بھائی پرانا فرماتے پش تو میں کیسے پشتوں میں یہ مشکل ہے بھائی اللہ اللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے سمجھ آ جاتی ہے پنچ پیر میں میں نے دورہ تفسیر پڑھا تھا سمجھ آتی ہے بولنا بڑا مشکل ہے ناراض نہیں ہونا نہیں. اللہ آب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہمارے نوجوان ورکر بیٹھے ہیں ایم ٹی ایس کے نوجوانوں نے تو و تو کے ذرا وہ تو محبت سے بولتے آئے ہیں ایمان ٹھیک تب ہوگا کہ بندے کا دل ٹھیک ہو جائے اور بندے کا دل اس وقت ٹھیک ہوگا کہ بندے کی زبان ٹھیک ہو جائے اب زبان کیسے ٹھیک ہوگی اب آپ خلاصہ سننا ہے ایک جملے کے اندر زبان کا ٹھیک ہونا یہ ہے اگر آپ کی اور میری زبان بنانے والا اللہ زبان پیدا کرنے والا اللہ تو اس زبان کے ساتھ مشکل وقت میں کس کو پکا کرنا چاہیے یہ زبان ٹھیک آ گئی مشکل مولا لی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا یہ زبان ٹھیک نہیں ہے سن رہے ہو اب چپ کر گئے ہو ہاں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ لہ کی گردن پر پشاور کی سر زمین میں اس طرح چلایا گیا غلطی کیا تھی مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے کی ہماری جماعت کے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ پر چودہ کاتلانہ حملے کیے گئے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنچبیری رحمت اللہ علیہ کا منہ کالا کرنے کے بعد گدے پر سوار کرا کے سوابی کے بازاروں میں پھرایا گیا غلطی کیا تھی اور رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے گھروں کو آگ لگائی گئی سارا سامان جلایا گیا مولانا حسین سین علی رحمت اللہ لے کا کھانا پینا بند کیا گیا پانی بند کیا گیا خوراک بند کی گئی ہجرت پر مجبور کیا گیا غلطی کیا تھی اور سند المحد قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی ان کو پنڈی کی اندر پنڈی کھیپ کی سرزمین میں کھڑپا کے اندر اتنے پتھر مارے گئے قاضی صحب کا سارا وجود خون سے رنگین ہو گیا بے ہوش ہو کر سڈے سے نیچے گر گئے غلطی کیا تھی شیخ پنچبیر کی قصور کیا تھا شیخ پنڈی والے کا غلطی کیا تھی پیر بخاری رحمت اللہ لے گی مولانا حسین علی رحمت اللہ لے کا قصور تو بتاؤ اشاعت الحید و سننا کا جرم تو بتاؤ لوگوں نے یہی جرم سمجھا ہوا ہے کہ اشاعت و توحید و سننا نے نعرہ لگایا اگر زبان پیدا کرنے والا اللہ تو مشکل وقت میں زبان کے ساتھ کس کو بلانا چاہیے یہی غلطی سمجھی ہے رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا, جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اور نوجوانوں سنو تم نے کیا دور دیکھا آؤ وہاں بچرا کی سرزمین پر آج بھی وہ جلے ہوئے مکان موجود ہیں جہاں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو ظلم کر کے وہاں سے نکالا کیا آج بھی پرانے کمرے موجود ہیں پن پیر کا شہر آپ سے کوئی دور تو نہیں ہے وہاں جا کر ظلم و ستم کے حالات سنو گلتی کیا ہے قصور کیا ہے اور نوجوان نے تو ہی دو سننا کی ورکرو میرے اکابری ان بھی ساری ظلم اور زیادتیاں برداشت کرنے کے بعد اللہ کریم کے قرآن کا بیان نہیں چھوڑا اور نوجوان نے تو ہی دو سننا کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ ہمارے وجود کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوڑے گی ادھر ادھر آ ستم گھر ہو نا تو تو تیراضما ہم جگر آزمائے اللہ اللہ اب تو اللہ کا نام محبت سے لیجئے آپ کی اور میری زبان پیدا کرنے والا کون ہے ہاتھ نہیں بولتے پاؤں نہیں بولتے آنکھ نہیں بولتی کون نہیں بولتے بندے کے باقی سارے وجود کے آزاد اللہ کریم نے خاموش بنا دیے اور چھوٹی سی زبان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی ہے علاقہ جو بھی ہو زبان اپنی اپنی علاقہ جو بھی ہو بولی اپنی اپنی اگر زبان بنانے والا اللہ زبان کو بولنے کی طاقت دینے والا اللہ تو مشکل وقت میں زبان کے ساتھ کس کو بلانا چاہیے اب آپ پنجابی کیسے سمجھیں گے ہائے ہائے نہیں سمجھو گے نا میں جملہ سناتا ہوں پنجاب والوں نے کہا بابا شاہ جمال وہاں دربار ہے بابا شاہ جمال پتر دے ميں رال كالا بھى نہ ہو سرخ بیٹا دے دے, دے دیکھا زبان اللہ نے بنائی پکار اس کی پنجاب والوں نے کہا بابا عبداللہ دے پتر ٹھلا موٹا ہائے ہائے اور ارشا تو تحید و دبا کی دعوت مشکل وقت میں زبان کے ساتھ کس کو پکارنا ہے اللہ اللہ, اللہ! اللہ! لا یس حتا۔ لسان کالن علیہ دل بندے کا تب ٹھیک ہوگا کہ بندے کی زبان ٹھیک ہو جائے یہ میرے سامنے پا پارہ اور سورت کا نام ہے سورت النمل رب العالمین کی لاریب کتاب اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں یہ میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی ہے بیسواں پا اور آئی یگ نمبر ہے بسٹھ فرمایا ام جی بول ملترا اساد بھائی اکشف اصول یہ تو بتاؤ کائنات والوں جس بندے کے سارے سباب ختم ہو جائیں ساری طاقتیں بندے کی جواب دے جائیں بندہ بے چین ہو جائے بے قرار ہو جائے بے بس ہو جائے اور پھر اللہ کریم کو پکارے تو جی کر کے جواب دینے والا کون ہے لوگوں نے کہا اشاد توحید والوں مسئلہ تمہارا ٹھیک ہے بولا نا مسئلہ آپ کا ٹھیک ہے اللہ سے مانگنا چاہیے مسئلہ ٹھیک ہے دینے والا داتا اللہ ہے مسئلہ ٹھیک ہے لیکن چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا سن رہے ہو آپ چپ کر گئے مسئلہ اشاد و توحید والوں ٹھیک ہے تمہارا اللہ دیتا ہے لیکن افسر کو ملنا ہو چپراسی کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا ہاں چپراسی بھی تو ہوتا ہے نا مسئلہ دے تالا ہے لیکن چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے آلی. علماء مائکرام مہران ہوں سیڑھی والی مثال چپڑاسی والی مثال آج دی جا رہی ہے اللہ نے جواب چودہ سو سال پہلے نازل کر دیا یہ میرے سامنے چھبیسواں بارہ اور سورت کا نام سورتِ کاف رب العالمین کی لارہب کتاب اللہ کریم فرماتے ہیں آیت کا نمبر سولہ سورتِ کاف چھ بیس و بارہ فرمایا والا قد خلقنا الانسانا ونالا ممان فوسو سو بہی نفس ہو ونانو اقرب علیہی من حبل الورید کھولا ہوا ہے یہی لوگوں نے غلطی سمجھی ہے کہ قرآن سناتے ہیں ہائے اور سنو تمہیں کسے کہانیاں مبارک ہوں جھوٹے خواب تمہارے حصے میں آئے جھوٹی باتیں تمہارے حصے میں آئیں ہیں ہاں جی کسے کہانیاں تمہارے حصے میں آئیں اور اشاع تو سنا کے حصے میں اللہ کا قرآن آیا ہے الحمدللہ للہ بادشاہ ہو. بڑا نام سنا ہے آپ کے حضرت مولانا محمد رفیق صاحب کا یہ کوئٹہ میں جہاں درس قرآن دیا کرتے تھے شابان رمضان میں میرا قیام اسی مسجد میں ہوتا ہے اسی مسجد میں جہاں مولانا محمد رفیق صاحب دورت تفسیر پڑھایا کرتے تھے لوگ بڑا یاد کرتے ہیں بڑی ان کو دعائیں دیتے ہیں بہت انقلابہ ہے یہاں بھی انقلاب نظر آ رہا ہے غلطی کیا ہے کسور کیا ہے مولانا مسئلہ تمہارا ٹھیک ہے لیکن سیڑھی کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا اللہ کریم نے فرمایا سورت کاف آیت نمبر سولہ چھبیسویں پارے کے اندر نہ انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ اور انسان کی شاہرگ سے زیادہ قریب بھی میں اللہ عشا تو ہید سننا والو تمہارا کیا عقیدہ ہے قرآن ماننے والے اونچا بولیں گے اللہ دور ہے یا قریب ہے قریب اونچا اونچا اللہ قریب اللہ, قریب اللہ قریب کتنا قریب ہے اللہ شاہراخ سے بھی زیادہ قریب ہے میں مانتا ہوں مانتا ہوں تو ڈھیر والوں چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کے بغیر کوئی نہیں چڑھ سکتا کیونکہ چھت دور ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے پرے ہوتی ہے اس لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تو شاہرخ سے زیادہ قریب ہے اور جو اللہ شاہرخ سے زیادہ قریب ہو ماں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت مانتا ہوں میں دفتر میں پہنچا باہر چبراسی بیٹھا ہوا ہے دفتر کا دروازہ بند ہے افسر کو کوئی پتہ نہیں ہے میرے دفتر کے دروازے پر کون آیا ہوا ہے میں نے کہا یار مہربانی کر تا کر میرا تعارف کرا چپراسی کی منت کر رہا ہوں تو جا کر بتا فلاں مولوی بھی آیا ہوا ہے کام سے آیا ہے تو ڈھیر سے آیا ہے ملاقات کرنا چاہتا ہے دفتر کا دروازہ بند ہے افسر کو پہلے پتہ نہیں ہے اس لیے چبراسی کی منت کرنی پڑتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں نالما تو وصوے سو نفسو میں اللہ تو بندے کے دل کا ارادہ بھی جانتا ہوں میں اللہ بندے کے دل کا خیال بھی جانتا ہوں تو ڈھیر والوں پتہ نہیں آپ کا کیا خیال ہوگا میرا عقیدہ میری جماعت شاطو تو و دن کا عقیدہ میرے سارے کابرین کا میرے مشائق اور بزرگوں کا گیدھا کہ آپ کے اور میرے دل کے اندر جو خیال آ رہا ہے اس کو بھی جاننے والا اللہ اور جو خیال ابھی تک دل میں نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا اللہ دل کا خیال جاننے والا کون ہے اور جو خیال ابھی تک دل میں نہیں آیا اس کو بھی جاننے والا کون ہے اللہ کا نام تو اونچا لے لیجیے بیداری پیدا ہو کون ہے بھائی جان مانتا ہوں مانتا ہوں افسر کو ملنا ہو چپ کے بغیر کوئی نہیں مل سکتا کیونکہ افسر کو پتا نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہے اور اللہ تو دل کی نیت بھی جانتا ہے دل کا خیال بھی جانتا ہے اللہ دل کی سوچ بھی جانتا ہے اور جو اللہ دل کی نیت جاننے والا ہو وہاں چپراسی والی مثال دینے کی ضرورت <تصفح> یہ میرے سامنے چودماں پارا سورت کا نام سورت النحل وہ قرآن تیر انداز اللہ کریم فرماتے فلاں تدریبو للہم س آیت نمبر چرہتر سورت کا نام سورت انل چودواں پارا فرمایا خبردار خبردار کائنات والوں اللہ کے لیے یہ دنیا والی مثالیں بیان نہ کیا کرو ان اللہ عالم وانو تم لالم اللہ سب کچھ جانتا ہے تمہیں کیا پتہ جو اللہ سب کو جاننے والا ہو وہاں چپراسی علی مثال دینے کی ضرورت ٹھیک ہوگا کیا ٹھیک ہو دل دل اور دل کس وقت ٹھیک ہوگا کیا ٹھیک ہو اور جو مشکل وقت میں کہہ رہا ہے جو مشکل وقت میں کہہ رہا ہے بہاول ہق بی یہ زبان ٹھیک شیخ پنڈی والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مولوی تقریر کر رہا تھا دیو خیال مولوی تقریر کر رہا تھا اور کہتا کیا ہے لا اللہ سورج نہیں سن رہے ہو مولوی صاحب نے مانا کیا شیخ غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ نے فرمایا مولوی سے منع کر رہا تھا لا الاحا ستارے الحا نہیں مولوی سے منع کر رہا تھا لا الحا چاند الاحا نہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے گرج کے فرمایا مولوی صحیح یہ کیا مانا کر رہا ہے چاند اِلا نہیں سورج اللہ نہیں ستارے اللہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر ستاروں کی پوجا کوئی نہیں کرتا ہمارے ملک میں سورج کی عبادت کوئی نہیں کرتا کھول کے مسئلہ بیان کر ایشا توحید والوں کی طور کہ لا الہ پیر بابا الہ نہیں پیر بابا الہ کھولنا مسئلہ یہ کیا ہے سورج الہ نہیں ستارے نہیں کھول کے مسئلہ بیان کر لا الہ پیر بابا الہ چپ کر گئے ہو ڈر گئے ہو ہاں کھول کے مسئلہ بیان کر لا الہ پنڈی والا امام بری الہ نہیں کھول کے مسئلہ بیان کرنا لا الہ لاہور والا حضرت علی ہجویری جسے دنیاداتا ہے حضرت علی حجویری الہ نہیں کھول کے مسئلہ بیان کر یہ کیا مانا کر رہا ہے سورج الہ نہیں ستارے الہ نہیں لا علاح سن رہے ہو ہاں پوجا ہوتی ہے میاں گول بابا میاں گول بابا الہ نہیں آپ چپ کر گئے ہوئی بزرگوں کی بزرگ کی ہے دھیان سے سنو اور میں علما کی موجودگی میں ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار بندہ ہوں ذمہ دار سٹیج پر ذمہ دار لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں علماء کرام ان کی موجودگی میں جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے میرا جملہ دھیان سے سننا جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے جو اسے ولی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے حضرات علماء میں نے ٹھیک کہا جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے اور جو کہے کہ میں اس کو ولی نہیں مانتا وہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے لیکن ولی ہوتا کون ہے داڑھی چٹ مٹ ایک ہاتھ میں حکہ دوسرے میں کتا یہ, یہ پوچھی سرکار ہے واہ بھائی واہ بڑے سادے لوگ سرد والوں سنو میں اللہ کا ولی اس کو مانتا ہوں میری جماعت اللہ کا ولی اس کو مانتی ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو آنکھ میں چپ کر دو آنکھ میں ہیا ہو چار باتیں عرض کروں گا پہلی بات آنکھ میں ہیا ہو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے عورتیں بیٹھی ہیں مستورات بیٹھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیت لے رہے ہیں پانی کا پیالہ منگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں ڈالا فرمایا یہ پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو اور عورتوں کو کہو اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائیں ان کی بحت ہو گئی ہے ایک عورت بول پڑی حضرات علماء تشریف فرما ایک عورت کہ پردہ لگا ہوا ہے ایک عورت کہنے لگی صاف یا رسول اللہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ ہاتھ ملائیے میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانا میں آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی غیر محرم کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا اور جس کے سامنے بے عورتیں بیٹھی ہیں مرغے کے لہو کے ساتھ طویز لکھ کر دے رہا ہے کالا بکرہ لے آؤ کالا کالے بکرے کو سبا کر کے کالے بکرے کے خون کے ساتھ طویت لکھ لکھ کر عورتوں کو بے پردہ بٹھا کر دے رہا ہے اس کے اندر کیسے حیا ہے نہیں نہیں میری جبات ب سنا اللہ کا ولی اس کو مانتی ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو بے حیا اور بدماش ہونڈے کو ہم اللہ کا ولی ماننے کے لیے تیار نمبر دو میں اللہ کا ولی اس کو مانتا ہوں جس کا دل صفا ہو میری اردو سمجھ آ رہی ہے دل صفا ہو حضرات علماء کرام دل میں دنیا کا لالچ مال کا لالچ پیسے کا لالچ مرید کی بھینس پر ہاتھ رکھ دیں یہ تو میری ہے حضرت صحب ٹھیک ہے جی پھر آپ کی مرضی ہاں یہ اللہ کا ولی ایک پیر صاحب آ گئے نا مرید کے گھر مرید بڑا غریب تھا اس بیچارے نے قرضہ مانگا ادھر ادھر سے دکان سے سودا لیا حضرت صاحب کی حضرت صاحب اکیلے بھی نہیں تھے بڑے بڑے خلیفے سو تو موٹے تو مرید بیچارہ غریب تھا قرضہ مانگا دکان سے سودا لیا یہ وہ سارا دن کھلایا پلایا جب صبح ہوئی تو مرید نے پوچھا حضرت صاحب رہائش یا کوچ اب اس کو سمجھو رہائش یا کوچ حضرت صاحب رہائش آج میرے پاس رہنا ہے یا کچھ آگے کہیں جانا ہے حضرت نے کہا رہائش محیط بچارہ پریشان ہو گیا پھر قرضہ مانگا اس دکان اس دکان ادھر ادھر سارا دن کھلایا پلایا خدمت کی خوب پھر صبح ہوئی اس نے کہا حضرت جی حضرت جی رہائش یا کوچ روز مجھ سے پوچھتا ہے کل تجھے بتایا نہیں تھا رہائش بڑا پریشان ہوا گریب آدمی ہوں حضرت صاحب تو یہاں ڈیرہ لگا کر بیٹھ گئے پھر بیچارے نے مانگا تانگا ادھر ادھر سے قرضہ لیا ادھار لیا سارا دن کھلایا پلایا پھر صبح ہوئی تین دن تو ہو گئے حضرت جی ایک بات پوچھ رہی ہے کیا بات ہے حضرت رہائش یا سن رہے ہو اللہ راضی ہو رہا شاچ حضرت نے کہا روز ہم سے پوچھتا ہے تیرے گھر میں رہائش اس نے کہا حضرت اگر آپ کی رہائش تو پھر میری کوچ اگر آپ کی رہائش پھر ہم جا رہے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے نہیں میں اللہ کا ولی اس کو مانتا ہوں جس کی آنکھ میں حیا ہو نمبر دو دل صفا ہو نمبر تین زبان پہ سکنے خدا ہو نمبر چار وجود پہ سننا دے مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو امام و کی سنت کا دشمن ہے آمنا کے لال کی سنت کا مخالف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے دین کے اندر کم و بیشی کر رہا ہے یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اللہ اللہ چار باتیں یاد رکھنا آنکھ میں حیا ہو دل صفا ہو زبان پہ ذکر خدا ہو وجود پہ سنت پہ مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی کس اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج ٹھیک ہے چپ کر گئے ہو ولیوں کو مانتے ہیں کہ نہیں چپ کر گئے ولیوں کو مانتے ہو نشانی سمجھ آ گئی ہاں بزرگوں کی بزرگی برہ پھر میری پہلی بات اولیاء کرام کی ولایت بڑھا کر بزرگوں کی بزرگی بڑھا کر امبیال مسلام کی نبوت بڑھا کر اللہ کے رسولوں کی رسالت حالت پر اللہ یہ نہیں ہے الہ صرف کون ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے بغیر الہ اور کوئی نہیں ہے اب ذرا سورہ تو لمبی انداز بھی سنتے جائیے اور جو ولیوں کو عالم الغیب مانے ولیوں کو حاضر ناصر مانے ولیوں کی قبروں پہ آ کے سجدے کرے اور کہے کہ میں دیو بندی ہوں اس کا دیوبند سے کیا تعلق اللہ کا علماء دیوبند نے مارے کھا کھا کر اللہ کریم کا قرآن سنایا اللہ کریم کا قرآن سمجھایا اللہ کریم کا قرآن بیان کیا اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ انداز لگاؤ کام خود کیے ذمہ ہمارے لگا دیے اب پتنیا آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں جی پنج پیری ولیوں کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے حضرات اللہ بیان کر رہے تھے کچھ کچھ میں سمجھ رہا تھا فلاں نہیں مانتے فلاں کرتے ہو دیں ذمے ایک آدمی نے رکھا ہوا تھا ایک بندر بندر آپ سمجھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جی بچوں شادو ایک رکھی ہوئی تھی بکری اب جس وقت مالک باہر جا بکری تو سمجھتے ہیں آپ بیزا اور ایک رکھا ہوا تھا شاد بندر اب جس وقت مالک جاتا تھا تو آٹا رکھ کر بکری کے آگے چلا جاتا تھا بکری آٹا کھائے گی دروازہ بند کیا کام پر چلا گیا اب مالک حیران ہو گیا بندر موٹا ہوتا جا رہا ہے بکری کمزور ہوتی جا رہی ہے بڑا حیران ہوا ایک دن اس نے آٹا رکھا دروازے سے باہر گیا دروازہ بند کیا سوراخ میں سے دیکھنے لگا شادو نے کیا کیا بندر نے سارا آٹا بکری کے آگے سے اٹھا کر خود کھا لیا جو تھوڑا سا بچہ بکری کے منہ پر مل دیا کیا خود ذمے واہ بھائی واہ اللہ اللہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی میرے سامنے سترواں پارہ سورت کا نام سورت الانبیاء رب العالمین کی لارب کتاب اللہ اللہ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں مالک کائنات فرماتے ہیں بزا کریا اتنا دار بہ ایک سو بیس سال کی عمر والے حضر زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا عرض کرتے ہیں رب لا بانتا خیر المبیاں ستارواں بارہ رب العالمین کا قرآن آیت نمبر 99 میرے سامنے ہے ایک سو بیس سال کی عمر والے بوڑھے پیغمبر حضرت السلام نے بیٹا کسے مانگا اونچا اونچا کسے مانگا اشاعت توحید کی یہی غلطی سمجھی ہے کہ دعوت دے رہے ہیں کہ اولاد اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا اور سنو جانور ذبح ہو رہے ہیں بھائی جان کیا کر رہے ہو قربانی والی ہے جانور ذبح کر رہے ہیں اچھا کیوں جانور ذبح کر رہے ہو حضرات علماء کرام نام سے بات سننا قربانی کا جانور دبا کر رہا ہے ملک صاحب خان صاحب شاہ صاحب قربانی کا جانور دبا کر رہا ہے کیوں کر رہے ہو کہتے بادشاہ بولانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے دوستوں کو میری اردو سمجھ آ رہی ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے سنت ابھی کم ابراہیم علیہ اللہ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے تو ڈیر کے بھائیوں نوجوانوں خیال کرنا قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا اور میرا عقیدہ میری جماعت شاطو توحید و, و سننا کا عقیدہ حضرت علماء کرام نوجوانوں سنو قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا اور قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہو اگر عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں تو قربانی والے عمل کا بھی کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام گاقیدہ یہ میرے سامنے تئیسواں پارا اور سورت کا نام صافات رب العالمین کی لارب کتاب اللہ اللہ یہ میرے سامنے آیت نمبر سو کھلی ہوئی ہے اور رب حبلی بنا سال ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے میرے پرور مجھے اپنے دربار میں سے نیک بتا فرما اللہ کا نام اونچا گے حضرت ابراہیم اور حضرت زکری دونوں نے بیٹا کس سے مانگا اونچا اونچا کس سے مانگا اور پاکستان والے بابا میرے اب آپ کو پنجابی نہیں آتی ہے پنجاب والے ل پتر د پکڑتے والا بیٹھا ہوا ہے چھ پہن کر جبے پہن کر موٹے بوٹے منکو والی تصویر او سجا سجایا آنکھوں کے اندر سرما ہو سرخ ہاتھوں کے اندر کڑے گلے میں طویزوں کے گچھے کہ oh! بیٹا چاہیے <power> جی بیٹا چاہیے کہہ دیں کنوارا مرغا لے آؤ کالا بکرا لے آؤ کران <tars> <آؤ> مختر مدین کو دا حضرت اللہ احمد شعیب خان سے دل و زبان کی حفاظت پر موجود بیان دا ایک نمبر کیسٹ پتو ڈیری محلہ بلا کے وادوں پر سلسلہ کے بارہ چار دو پانچ کی شہر ہے جدید ملد و پتہیات ستائی اشاعتی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس ابت پلازا نیز مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس